حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنم اور تکبیر حضرات صاحبہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکبیر کا بڑا ذوق تھا دراصل وہ بڑی محنتوں سے تکبیر تک پہنچے تھے وہ جس معاشرے میں اٹھے تھے اس میں بہت سی چیزیں بڑی بن چکی تھیں اور ایسی بڑی کہ ان کو چھوٹا کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بڑے بڑے بت تھے اور ان بتوں کے آستانے اور تیر قبائلی روایات اور خاندانی فخر و غرور کے پہاڑ خون ریزی اور جھوٹی غیرت کی ناقابل تبدیل رسومات شیطان کی صدیوں کی محنت کے پورا معاشرہ ایک خاص رنگ پر پختہ ہو چکا تھا اور تبدیلی کا دور دور تک تصور بھی نہیں تھا کہ اچانک کوہ صفحہ سے آواز آئی کو لا الہ الا اللہ کہہ دو صرف اللہ صرف اللہ فقط اللہ ہی معبود ہے کہہ دو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ایک ہے یہ کلمات جو ہم آج آسانی سے لکھ لیتے ہیں بول لیتے ہیں اس وقت آسان نہ تھے یہ کلمات اس وقت سرخ موت اور کالے تشدد کو پکارنے کے مترادف تھے حضرات صاحبہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان مبارک کلمات کی بہت بھاری قیمت ادا کی اور یہ کلمات اپنے خون کے بدلے میں حاصل کیے چنانچہ انہیں ان کلمات سے عشق تھا وہ جب پڑھتے دل کے یقین اور دل کی آواز سے پڑھتے وہ چاہتے تھے کہ اور سب لوگ بھی ان کلمات تک پہنچ جائیں اور ان کلمات کو پالیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بنا میں تقبیر بلند فرماتے تو آواز بہت دور تک جاتی پھر اس سسی سچی آواز کو سن کر دوسرے لوگ بھی تقبیر پکارتے تو وادی گونج اٹھتی جی ہاں ایسی باروب والحانہ گونج کے تصور آج لاؤڈ سپیکر اور دیگر آلات کی موجودگی میں بھی نہیں کیا جا سکتا ادھر حضرت سیدنا ابو عریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبد بن عمر رضی اللہ عنہ عشرہ ذی الحجہ میں بازاروں میں نکل جاتے اور لوگوں کو تقبیر کہلواتے اور یوں بازار تقبیر کی آواز سے گونجنے لگتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد